لوگ اس سے غافل ہیں حضرت سیدنا عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے لوگ اس سے غافل ہیں اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمینجل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مختب المدینہ کی مطبوعہ بتیس صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی مایا ناز تعلیف آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا مہینہ صفحہ پانچ سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو اسلامی ڈاٹ نیٹ سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے